رام صاحب سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ ایک صاحب کسی انڈیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ان کے آس پاس کوئی مسجد نہیں فیکٹری کے اندر یا قریب کوئی مسجد ہے جمعے کی نماز کے لیے وہ مسجد میں جو ہے وہ جاتے ہیں لیکن ان کو جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا جو امام ہے وہ تھوڑا بد عقیدہ مطلب جو لوگ ہیں جو بندی تفریح کر اس کا لیکن ان کو کنفرم نہیں یہ شک ہے اس کی باتوں سے اس کی وضاحت جس کا انداز ہے یا آپ یہ کہہ کہ اس پر باتیں اور جو ان کا طریقہ کاراتمک ہوں گے تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ آپ جمعے کے لیے ان پر کیا شرعی احکامات ہیں قریب قریب میں کون نہیں ہیں جہاں پر وہ ٹائم میں جمعے کی نماز ہے وہ ادا کر سکیں اس کے بارے میں اگر کوئی حل ہو یا جواب ہو جی جزاک اللہ جی اسامہ بھائی اگر اس کے قریب مسجد ہے تو پھر شات والی کون سی بات ہے اس میں پک کر لے پوچھ لے کسی سے پوچھ لیں یا اسی سے ڈائریکٹ بھی سوال کر سکتا ہے اس میں کیا ہے وزا کتھا اگر اس کی ایسی ہے خطرناک ہے تو اس سے پوچھنے میں ہر بھی کوئی نہیں پر اگر واقعی باد عقیدہ ہے تو وہ نمازے زور پڑے اس کے پیچھے پڑھنے سے بھی کون سا جمعہ ہو جائے گا لہذا وہ نمازے زور پڑے اگر واقع تن کہیں وہ جا نہیں سکتا خریف و مسجد نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے گا بھی تو نہیں ہوگا اس کی زور بھی ضائع ہوگی جمعہ بھی ضائع ہوگا تو ایک تو پکڑ لینا نمازے زور وہ پڑھے یا کوشش کر کے صحیح نے قیدا امام کے پیچھے جا کر جمع شریف کی نماز پڑھے نہیں جا سکتا تو نمازے زور پڑھے اس کو اس کی جہاز